نہج البلاگا کا خطبہ نمبر چوبیس امیر المنین حضرت علی علیہ السلام خطبہ مجھے اپنی زندگی کی قسم میں حق کے خلاف چلنے والوں اور گمراہی میں بھٹکنے والوں سے جنگ میں کسی قسم کی رو رعایت اور سستی نہیں کروں گا اے اللہ کے بندو اللہ سے ڈرو اور اس کے غزب سے بھاگ کر اس کے دامن رحمت میں پناہ لو اللہ کی دکھائی ہوئی راہ پر چلو اور اس کے آیت کردہ احکام کو بجا لاؤ اگر ایسا ہو تو علی تمہاری نجات اخروی کا ضامین ہے اگرچہ دنوی کامرانی تمہیں حاصل نہ ہو